اب پانچواں گروپ شروع ہو رہا ہے اس میں تیرہ ہیں مکی صورتیں اور پھر تین آئیں گی مدنی صورتیں دیکھیے یہ جان لیجیے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیادہ سے زیادہ چار رکوق اکثر و بیشتر دو رکوق یہ جو بڑی مدنی آدمی ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ انفال ترتیب کیا ہے پہلے سورہ بقرہ ہے پھر سورہ انفال ہے پھر سورہ عال عمران ہے پھر سورہ نسا ہے پھر سورہ احزاب ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ معدہ ہے یہ ہے طویل جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہے باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی رہی ہے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصر نادر ہوئی ہے سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصر نادل ہوئی ہے وہ بھی غزہ بدر سے پہلے پہلے نادل ہوئی ہے تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے والدہ ہو جائے گا لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے البقرہ اور پھر انفال پھر عال عمران پھر نساء پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احساب اور پھر نور اور پھر معائنا صورت سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب نوٹ کر لیجیے یہ آخری مرتبہ دو صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں تقریبا سات سات آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم پھر سورہ نام آئی تھی وہ بھی الحمدللہ الحمد خلق خلقات والارض جانب غربات والنور اس کے بعد پھر پندرہویں پارے میں آئی سورہ کہا الحمد للہ الدی الد اللہ ولم الکتاب والم وجہ اور اب پھر یہ سات پاروں کے بعد بائیسویں پارے میں سورہ صبا بھی ہے اس سے آگے سورہ فاطم بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں سے شروع ہو رہی ہے الحمدللہ اللہ لہو فی سماواتے و معافی اللہ کل تاریف کل ہم کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شہر وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ لہ الحمد و آخرا اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی وہ الحکیم الخبیب اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور کمال حکمت والا اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا روا الحمد بے یدی میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لیواول ہم اب ہم کا جھنڈا لے کر اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ حضور کا نام بھی اسی سے ہے محمد احمد حامد یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد جو ہے ہم مادون یہ امت جو ہے ہم مادون ہے یہ بہت حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں اور حضور فرماتے اس روز جو میں اللہ کے حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا یاما یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے وہ ماں ید البین سمائے و ما اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے جو کچھ چڑھتا ہے اس میں وہ ہوا رحیم الغفور اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے وقال اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساح جو ہے کبھی نہیں آئے گی ساخ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب پر خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے ہمیشہ رہے گی اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے بلکہ اس سے ختم ہونا کتنا اصم ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے جس طریقے سے پھلجھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی کوئی بڑا ورمبی کہہ دیجئے کیوں نہیں یقینا مجھے میرے گب کی قسم میں لگاتی انکو وہ تم پر آ کر رہے گی دھمک کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر عالم الغیب مجھے اپنے اس وقت کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے لا یازبان ہوں اس قال و فی ان سے سماوات والا پھر لڑک اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا اثبر من منظالے ولا بلا اکبر اور نہ کوئی شہ جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے یہ یجزی نظین یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی الین عام سوال ہاتھ تاکہ بدلہ دے جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے ایک کام کیے اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی بحنصافی ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا دنیاوی نزائز کو چھوڑا اپنے عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے ان کو کوئی بدلہ نہ ملے کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو کہیں ان کو جو ہے خلط نہ ملے تو یہ تو بڑا غل ہو جائے گا لیکن ہاتھ اللہ کا لہم مغفرتن و رس الکریم یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے وہ لوین ساؤفی آیات نام اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جٹلانے میں کوشاں ہیں ہرانے میں شکست دینے کے اندر وہ عذاب ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک وبین رسلم الدیلب کاب تاکہ دیکھ لیں وہ لے وولے وولے کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نادل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی الٰ الاََ عزیز الحبیب اور اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے اس طریقے سے انداز میں کہتے تھے حل رد الحکم اللہ رجول ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری یونب جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے اذا بزدتم كُلَّ جب جبکہ تم بالکل ریزا ریزا ہو جاؤ گے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی مل مل جاؤ گے ہند رفیق جدید پھر تمہیں ایک بار تمہ بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا افطراء تذیب عیسار کو نوٹ کر لیجیے اس, اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے معاملہ کیا ہے کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار آخر چالیس برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں اسادق المیر ہم نے خود خطاب دیا ان کو تو اختراج اللہ کا ذیمن کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوخ کر دی ہے ام بہی جمنا یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے وہ یہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں یا کوئی آسم کسایا آ گیا ہے یعنی ظاہر بات ہے کہ آصیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر ان کو جنون کا عرضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملاوت نہیں ہے پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بول رہا دیوان آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کا جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی ششو پنج ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا نہ یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کی ہے میں ہم پڑھ چکے ہیں چودہ جمع دو سولہ سورتیں تقریباً ان میں سے ایک نکال دیے سورہ ہجر تو پندرہ سورتیں وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں اور یہ جو دو گروپ ہیں درمیانی مکی سورتوں کے یہ ہیں درمیانی چار سال ان میں سے بھی سورہ شعرا کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی سورت ہے باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ سورتیں تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو ششو پنج میں تھے کہ ہوا کیا باجرہ کیا ہے جہاں واقع محمد نے اتنے سچے صادق علین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور کیا ان کو پھر کوئی دیوانہ پنتاڑی ہو گیا ہے کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے ملندینا تو پھر آغاب بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخروں پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں ان کی جان اس ذیخ میں پھنس گئی ہے ودلال ہے اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی افلم علامہ بینا ابھی ہی مماخلفاؤں تو کیا ان دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے بنا سما و آسمان اور زمین میں سے سامنے کیا ہے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہے پیچھے کیا ہے تاریخی شواہد جو ہے وہ آپ کے پیچھے تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تسکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے اور جو اعلیٰ اللہ سے جو تسکیر ہوتی ہے یہ سامنے کی شئے تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں ان نشہ نقص بہم اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے اور رسکت علیہ کے سبب میں سماعے اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے ان نفیزہ لے کر آئے قلع منیب یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے ولقد آنا داود امنہ فبلہ اور ہم نے داود کو حضرت داؤد حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سولن نمل میں لیکن وہاں حضرت داؤد کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا باقی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا لیکن یہاں عبداللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ لگتا داؤود امنہ فضلہ اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا یا جما العبی معاحب قیر اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح لوٹانا جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دوہراتے ہیں یہ ہے تعویب تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا یا جبا لو اے پہاڑ اور ابھی ماں ہوں اس کے ساتھ تم اپنی آواز ملاؤ اور اس کے ساتھ اس طرح میں شریک ہو جاؤ وہ اور اے پرندوں تم بھی وہ عالمہ لہو الحبی اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو ان سابق اے داود ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے لوہا تمہارے لیے آسان کر دیا نرم کر دیا ہے اب اس سے بناؤ ذرہیں کشادہ وقدر فی صرد اور جو زہر بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ وقدر فی سرد واہ صالحا اور نیک عمل کیا کرو انی بی ماتون بصیر یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں سلیمان اور ری ہو غروب ہا شار اور ہم نے ول سلیمان اور اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسقل کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی یعنی عام حالات میں جو ان کا ان زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینس آف کمیونیکیشن تھے تو ایک مہینے میں جو مسافت ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی وہ روا اور اسی طریقے سے شام کی مندر بھی ایک مہینے کی مسافت وہ اصلنا لہو این ال اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا وَمِنَ الجن نے اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابے کر دیے تھے مشکر کر دیے تھے میں یامل البیندہ جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ان سے کام لیتے تھے عزرۃسمان بےزن ہی اپنے رب کے اذن سے وہ مین یز بن ہوں جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سستابی کرتا تھا ٹیڑھا ہم اس کو دکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب یا ملول الہو اور یہ سیاتی جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے یا ملول لہو مایشا ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے میرے محاری بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے وہ تماثیر بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے اب یہ تماشل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی بفان ان کا جواب اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ, وہ تالاب ہیں اور قدون راسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھیں جو ہل نہیں سکتی کہیں بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ اجمیر شریف میں ہے وہاں جو شیخ مین الدین اجمیر رحمتہ اللہ علیہ کا جو بازار ہے تو وہاں وہ دیگیں ہیں بہت بڑی بڑی جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کے پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو ہجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا بندوبست وہاں کیا گیا ہے تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہ سارا کام فراہم کر دیا تھا اے من وال داود شکرا داؤد کے گھر والوں کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے وہ کلی لمن بعد یہ شکو شکور اور واقعہ یہ ایک میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہے فلما قبینہ آ رہی موت جب ہم نے ان پر موت تاریخ کر دی ماں دہم اللہ موت ہی تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو اللہ دا الارض مگر یہ جو گن ہے دیمت اس نے زمین کا کیڑا تا کل کہ وہ کھا گیا اس کو وہ جو اشا تھا جس کو ٹیک لگا کر حضرت داؤد کھڑے تھے جان کم ہو چکی ہے انتقال کر گئے لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا ٹوٹا اور پھر حضرت سلیمان کا جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا فلمبا خر تو جب وہ گر پڑے طبی جن تو اب معلوم ہو گیا جن کو اللہ قانور غیب اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا ماں لب سداب المحیم تو وہ اس عذاب میں نہ رہتے اتنے عرصے تک وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں تو سلیمان لہذا جو بھی کام جو لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں